وکالبیوم ان کے نبی علیہ السلات وسلام نے کہا نبی نبا کہتے ہیں نا خبر کو اور نبی فائل کے وزن پہ ہے یعنی جو بہت خبریں دینے والا ہو اللہ کی طرف سے خبر پا وہ دیتا ہے نا اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اور اس وہی کو وہ پھیلاتا ہے ان کے نبی علیہ السلام نے کہا ان آیت ملک ہی اور تالوت کی حکمرانی پر تم جو اعتراض کرتے ہو تو دیکھو اس کی حکمرانی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انجیاتی کو تابوت اس کے پاس آئے گا تابوت فی سکینتن اور اس میں سکون کی چیزیں ہیں میرے ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک تابوت ہم دیں گے اور اس تابوت میں سکون کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے مراد یہ اور وہ خود بخود آئے گا یعنی تمہاری کوششوں کاوشوں کو کوئی دخل نہیں ہوگا وہ خود ہی اللہ دے دے گا وہ بقیت اور اس میں وہ چیزیں ہیں مما ترہ کا آلو موسا و آلو جو حضط موسا علیہ صلاحت واللام کے ماننے والوں کی ہیں اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلط والسلام کے ماننے والوں کی ہیں تاہمل الملائکہ اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے ان فیض علی کلاکم اور اس میں فی علی کا اس میں تابوت سکینہ جو ہے اس کے واپس آنے میں اس کے پلٹنے میں اس کے مل جانے میں بڑی نشانی ہے ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے متعدد چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں نمبر وائز آپ سے سنتے رہیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان آیات ملکی ہی اہیاتی یقمت تابوت پہلی بات تو یہ ہے کہ تابوت اس کے پاس آ جائے گا اور تابوت کیا ہے اس میں ہے سکون یہ تابوت سکینہ جو تھا اس میں کئی ایک چیزیں تھیں تابوت سکینہ کا نام سنا ہے نہیں سنا تابوت سکینہ یہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی نکالتے ہیں امریکہ میں بھی. صحیح پہنچے گے فکائے جعفریہ سے جن کا تعلق ہے نا بر صغیر میں تو باقاعدہ محرم وغیرہ میں پھر اشتہار چھپتے ہیں نا کہ تابوت سکینہ کی برامدگی آج فلاں گھر سے ہوگی نہیں کبھی نہیں بڑا اشتہار یہ ایسے ہی ہے یہاں بھی تابوت سکینہ ہوتا ہے جو امام بارگاہیں وغیرہ ہیں نا ان میں بھی ہوتا ہے باقاعدہ تابوت سکینہ کا اشتہار کے تابوت سکینہ کس کے گھر سے نکلے گا یہ تابوت سکینہ یہودیوں کا انجیاتی کو متابوت انہوں نے کہا تابوت نکلے گا اور تابوت وہ ہے جس میں سکینہ ہے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی تو ایک تابوت تھا ان کے پاس اور جوئش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تابوت چھوٹا سا تھا ڈیر بائی ڈیڑھ فٹ کا اور شاید دو فٹ اس کی اونچائی تھی اور طول اور رض اس کا ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ تھا جوئش انسائکلوپیڈیا میں اب بھی اس کے متعلق آتی ہے کہ وہ باکس کیا تھا اس باکس میں تورات کا اصل نسخہ تھا اور کہتے ہیں ہستے علیہ السلاۃ والسلام نے لکھا تھا وہ اور بعض کہتے ہیں کہ اصل وہ تختیاں تھیں جو اللہ تعالی نے است موسا علیہ السلام پہ نازل کی تھیں اور وہی تختیاں نسل بعد نسل منتقل ہوتی آئی تھیں اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ مما ترا کا آل و موسا موسا علیہ السلام کی آل نے ان کے ماننے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سکینہ تابوت سکینہ میں ہے ایک وہ آل و ہارون اور جو کچھ ہارون نے چھوڑا ہے وہ بھی تھا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کا وہ عصا جو مختلف مختلف شکلیں دھال لیتا تھا وہ بھی اس میں تھا اور ہمارے مفسرین نے بھی روایات اصل میں یہودیوں سے نقل کی ہیں اور یہودی اپنی تاریخ کو زیادہ جانتے تھے اس سے انہوں نے بھی لکھا وہ کہتے ہیں وہ تابوت بھی تھا اس تابوت میں وہ عصا بھی تھا وہ تورات کی تختیاں بھی تھیں اور استحار عز موسا علیہ السلام کے کپڑے بھی تھے یہ چیزیں تھیں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ اس تابوت سکینہ کو خاص طور پہ سامنے رکھتے تھے کہ اللہ کی برکتیں ان چیزوں پہ نازل ہوں اللہ تعالی کی رحمتیں ان چیزوں پہ نازل ہوں اور وہ اللہ کی رحمت نازل بھی ہوتی تھی دشمنوں نے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا اور وہ جدھر بھی رکھتے تھے ان کے ہاں بیماری تباہی پھیلتی تھی اور جب یہ موقع آیا تو اس کافر قوم نے کہا کہ کسی طرح اس تابوت کو نکالو یہ سب اس کی نہ ہیں اور انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ اسے رکھا اور ان کے علاقے کی طرف دھکیل دیا فرشتے آئے اور فرشتوں نے اس تابوت کو ان بیلوں کو ہکایا اور آ کے تالوت کے گھر پہ وہ اترا وہاں آ گیا وہ تابوت تو انہوں نے کہا اینیاتی یقمت تابو تو فی ہے سکین رب ایسا تابوت جس میں اللہ کی طرف سے سکون ہے تمہارے پاس اور حست اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو چیزیں باقی تھیں ان کی آل سے وہ اس میں ہیں تاہم الملائکہ اور اللہ کے فرشتے اسے لے آئیں گے یہ تابوت سکینہ جب ان کے پاس آیا ہے یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام کے آنے سے پہلے کا اس لڑائی میں انہیں یہ تابوت مل گیا فرشتے چھوڑ گئے اور اس لڑائی کے بعد یہ تابوت حضرت داود علیہ السلام کو ملا اور استع داؤد علیہ السلط علیہ السلام دوسرے آدمی تھے جنہیں بنی اسرائیل میں نبوت کے ساتھ بادشاہت مل گئے یہ نبوت تو خیر انہیں ملی تھی پہلے لیکن بادشاہت ان کے پاس آ گئی پہلے بادشاہ یہ بنے تعلوت قرآن نے بتایا ہے نا اور ان کے بعد جو بادشاہ بنے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور داود علیہ صلاۃ والسلام سے وہ ای تابوت سکینہ جس میں برکتیں تھیں عزت سلمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عزت سلمان علیہ السلام کے متعلق یہودی سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بیت المقدس میں یروشلم میں حکل سلمانی تعمیر کیا اس کی بنیادوں میں انہوں نے رکھوا دیا تھا وہ تبرکات سارے کے سارے اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی تابوت سکینہ ہمیں ملے گا اور جس دن تابوت سکینہ ملے گا پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے یہ جو کھدائیاں آتی ہیں نا کہ مسجد اقسا کے قریب خدائی شروع کی اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر روک دی اور پھر کھدائیاں شروع کی یہ ساری کھدائیاں اصل میں اس تابوت سکینہ کے لیے ہیں کہ وہ کہیں مل جائے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام بنیادوں میں کہیں دفن کر گئے اس جو انسائکلوپیڈیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی واپسی میں تمہارے لیے انفیزہ لایت اللہ کم ان کن مومنین اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تابوت سکینہ نشانی ہے اللہ کی مہربانی کی اللہ کی رحمت کی تو وہ حضد تعلق کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ کی طرف سے تمہارا بادشاہ مقرر ہونا پکا ہو گیا گارنٹیڈ چیز ہو گئی اپنا فرمانی نہ کرنا تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث لکھی ہے کہ کیا مشائق اور بزرگوں کی جو چیزیں ہیں ان سے برکت اٹھانا یہ جائز ہے یا نہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں برکت ہوتی ہے یہ درست ہے یا نہیں ساری بحث کا خلاصہ محققین نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی مہربانی اور رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ استحمسہ اور استحر علیہ السلام کی چیزیں تھیں اور اللہ نے کہا ہے پھر نفی بھی نہیں کی کہ اس میں کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بموسا ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں اور اللہ کے فرشتے اسے اٹھائیں گے ان تبرکات کا اتنا زیادہ ماننا کہ آدمی ان چیزوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جائے علیہ زبہ یہ گمراہی ہے اور کبھی کبھی آدمی شرک تک نوبت پہنچا دیتا اور ان کو بالکل ہی رد کر دینا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے بس توسط کا درجہ رہنا چاہیے کہ کسی آدمی کے پاس اپنے مشائق اپنے بزرگوں کے تبرکات ہیں برکت کی چیز سمجھ کے رکھا ہوا ہے اس اس کا اپنا معاملہ ہے ٹھیک ہے رکھے رہے لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی مجبور نہ کرے کہ اس میں بہت برکت ہے اور اس کو جیسے ذریعہ ہوتا ہے کمائی کا بنا لیتے ہیں یا ایسی چیزیں ایسے نہ کرے اور یہ چیزیں صحابہ کے رضی اللہ عن میں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ ایسی برکت کی چیز تھی کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو جو بال آپ نے اتروائے تھے آپ نے حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے سارے بال حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے کہ اس کو تقسیم کریں یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے بالوں میں اللہ نے برکت دی ہے اسی وجہ سے تو تقسیم کروائیں وگرنا کیوں کرواتے اور صحیح بخاری میں آیا کہ مدینہ منورہ میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو ہم لوگ ہستے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور ہنستے اس اسمر رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ اس کٹورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈال دیتی تھیں جو پانی کا کٹورا ہوتا تھا اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے تاکہ اللہ انہیں شفا دے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا جبہ اور وہ بالٹی میں پانی ڈال کے اس میں بھگو کے نکال لیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ پانی اپنے مریضوں کو پلاؤ ہم ہاں اپنے مریضوں کو پلاتے تھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال ہیں ان کا منہ مبارک اب بھی دنیا میں اور اب بھی ان سے تبروں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی آدمی اس پانی کو اپنے بیماروں کو پلائے بالکل درست ہے سہاوا رضی اللہ ان سے یہ ثابت ہے اور صحیح بخاری کی روایات میں آیا ہے اس لیے آدمی اس چکر میں نہ پڑے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں امر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک گھر بنایا اپنی خلافت کے دور میں میوزیم اسے کہہ لیجیے اور اس عمارت میں وہ اپنے مہمانوں کو لے جا کے دکھاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں یہ ان کا کرتا ہے یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے اور کہتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی عزت کی چیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال فرمایا اور متعدد جگہ یہ آیا کہ کسی صحابی رضی اللہ انہوں نے کوئی چیز کسی سے لے لی اور کا میرے کپن میں سے شامل کر دینا حستے کاب رضی اللہ نے قصیدہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی توہین کی وجہ سے ان کے کفر کا حکم دے دیا تھا اور قتل کا بھی کیوں کہیں مل جائے تو اس کی گردن اڑا دو اور جب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگنے تو انہوں نے اسلام کی تعریف میں اشعار پڑھے اور قصیدہ پڑھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول کاب کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا میں ہی کابل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا اور آپ نے اپنی چادر انہیں مرمت فرمائی اتنے خوش ہوئے آپ ان سے اس لیے ایسی جگہیں جہاں قتل کے حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو فکاں نے لکھا ہے کہ یا تو یہ وہ ارتداد ہے کہ جس میں توبہ قبول کر لی جائے مرتد کی ایک آدمی مرتد ہوا یا کافر ہے اس نے غلط حرکت کی اب اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے اس حرکت سے تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کی توبہ کو مانا جائے گا اور قتل کا حکم اس سے اٹھ جائے گا تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو قتل کر دو اور بعد میں جب آپ کے سامنے بات آگئی اور پتا چلا کسی نے آ کے بتا دیا سفارش کی اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا یا اس نے خود آ کے کہہ دیا کہ میں اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں اس کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور یا پھر یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ وہ کسی کے قتل کو کہیں اور بعد میں اس سے رجوع کر لیں امت میں اور کسی کو حق نہیں دیا گیا تو قاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے ان کا اللہ کے رسول میں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ قاب تمہاری معافی ہوگی اور اپنی چادر جب مرحمت فرمائی تو اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اس چادر کو ان سے لیں انہوں نے نہیں دی اور ان کے وفات کے بعد بار بار درخواست حضرت کرتے رہے انہوں نے نہیں دی حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اولاد سے کہا کہ مجھے دے دو تو انہوں نے دس ہزار اس زمانے کے روپے لیے اور چادر انہیں دے دی حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے کفن میں سے شامل کرنا میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے برکت مجھے ملے مدینہ منورہ کا ایک دور تھا جب حسط عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ مال نہیں تھا ان کے پاس تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی بھی تھی بہت اچھی چادر اور بہت خوبصورت تھی طرح عبد الرحمٰن ابن آوف رضی اللہ انہوں نے اس کی تعریف کی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ ضرورت تھی لیکن عادت مبارکہ یہ تھی کہ ان کی کسی چیز کی کوئی آدمی تعریف کرتا تھا تو وہ چیز اسے دے دیتے تھے کہ تم دے لو تو انہوں نے جب تعریف کی تو آپ نے انہیں چادر دے دی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا الرحمان تمہیں پتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہیں ضرورت تھی تو پھر تم نے کیوں تعریف کی انہوں نے کہا بات چادر کی نہیں بات یہ ہے کہ مجھے اپنے کفن کے لیے کچھ چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو چیز لگ گئی ہے اس سے اچھی چیز کون سی ہو سکتی ہے انہوں نے اس چادر کو سنبھال کے رکھا یہاں تک کہ استثمان رضی اللہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا وہ چادر نکالو اور مجھے اس میں کفن دینا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چھئی ہے مس ہوئی ہے بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی اس لیے تفصیل کا تو وقت نہیں ہے لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اور وہ بال ہونے کی بھی ایک عجیب دلیل آپ سے ارض کریں وہ اب بھی بڑھتے رہتے ہیں عجیب بات ہے یہ کہ دنیا میں کسی کے بال بس ویسے ہی رہتا ہے جیسے آدمی سے بال الگ ہوا اس میں زندگی تھوڑا ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اصل میں جہاں جہاں دنیا میں موجود ہے جن کی باقاعدہ سند ہے کہ ہم نے کس سے لیا اس سے کس نے لیا بڑے بڑے, بڑے بادشاہوں کی موہریں ہیں سند میں یہ فلاں فلاں فلاں ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے ان بالوں میں عجیب بات یہ ہے کہ ان کی لمبائی بڑھ جاتی ہے موٹائی بڑھ جاتی ہے اور اس کی شاخیں پھر بن جاتی ہیں پھر ایک شاخ جو ٹوٹتی ہے وہ بالکل ابتدا میں اتنی باریک ہوتی ہے کہ بڑی دقت سے غور سے اسے دیکھا جا سکتا ہے شیشے وغیرہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بال ذرا ذرا سا موٹا ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ پھر عام آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور پھر وہ بڑھتا بھی جاتا ہے اس کا طول بھی مناسب ہو جاتا ہے یہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بالوں کی خصوصیت ہے اور کسی کے نہیں اور کسی کا بال رکھ لیجئے اس کے ساتھ یہ لکھ دیجئے ایک صدی بعد بھی وہ بال اسی چیز میں ممکن ہے قائم رہے وہ اس میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جو برکت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا وجود ہے سرے سے انکار کرنا ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے جو, جو گزر چکی حضرت انس رضی اللہ انہوں کے پاس ایک پیالہ تھا اور انہوں نے کہا لوگوں یہ پیالہ ہے اور اس میں ہر پینے کی صحیح چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ آسم کو پلائی ہے شہد بھی پلایا ہے اور میں نے اپنے ہاتھ سے پانی بھی پلایا ہے اور دودھ بھی پلایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شربت بھی پلایا ہے یہ سب چیزیں میں اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ آسم کو پلاتا رہا ہوں ٹوٹ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انہوں نے پترے سے اس پیالے کو پھر ٹھیک کرا لیا تھا جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے اس میں پترا لگا ہوا تھا تو استینس رضی اللہ انہوں بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹا تھا تو آپ نے فرمایات سے جڑوا لاؤ تو میں نے پترا لگوا لیا تھا وہ بسرہ میں تھا ہوتے ہوتے استینس رضی اللہ کے اولاد میں وہ بسرا میں آیا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب گئے تھے بسرا تو اس پیالے میں انہوں نے بھی پانی پیا اور ایک موقع پہ آٹھ لاکھ درہم میں وہ پیالہ فروخت ہوا تھا کسی نے خرید لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان ان کے متعلق صحیح روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک اور پیالہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنی خلافت کے دور میں ان کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے وہ پیالہ نکالو اس میں جو پانی پلا دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اس کے ساتھ لگیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے پر وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین ہمارے ساتھ آج تو عجیب بات ہوئی ان کا کیا ہم نے کہا کیا حضرت رات چوری ہو گئی اور کوئی چیز اس نے نہیں چوری کی بس وہ پیالہ ہی لے گیا تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ بہت ہنسی اور فرمانے مسار ایک بڑی ہی زبردست چور تھا بہت اچھا چور تھا یعنی چرائی چو بھی چیز تو کیا چورائی صرف وہ پیالہ لے گیا ہمارے گھر سے اب تک اسی لیے محدسیم نے اس پہ بحث کی ہے کہ کتنی جگہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باقی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں غار ہلا اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا تھا جس زمین کو اور وہاں وہ بیٹھے تھے وہ اور حجر اسلط کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور چہرہ مبارک یہاں لگا تھا یہ اپنی اصلی چیزیں اب بھی باقی تو اس لیے سرے سے اس کا انکار کر دینا یہ مناسب نہیں لیکن کوئی کاروبار بنا لے اور کوئی اس پہ آگے علی بلّہ بدعات اور شرک کی چیزیں شروع کر دے وہ بھی مناسب نے اس سے بھی بچنا چاہیے لیکن ہے یہ بڑی برکت کی چیز اگر کسی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمو مبارک ہو تو بہت بڑی چیز ہے اس لیے اس میں یہ بات آخری چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وکال الحم نبی ان آیت ملک انہوں نے کہا کہ اس کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ کو کمت کتابوت آئے گا اس کے پاس فی ہی سقینہ تم رب اور اس میں سکون ہے تمہارے پر کی طرف سے قرآن پاک میں چھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا اور ان چھ آیات کے متعلق امت میں ہمیشہ بزرگ یہ لکھتے آئے ہیں حتیٰ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے جو عام طور پہ ان چیزوں کے منکر شمار کیے جاتے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی کسی وجہ سے بے سکونیوں ان آیات کو پڑھنا چاہیے بے سکونی مختلف پجو ہو جاتی ہیں معاش کے مسئلے میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے گھر میں بیماری آ جائے بے سکونی ہو جاتی ہے خاص طور پہ عمر میں بے سکونی ہو جاتی ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے امنگیں آرزوئیں دل میں خیالات ترقی کے منصوبے جنس اس کی کشش بوجھ یہ سب چیزیں بے سکونی کو پیدا کرتی ہیں یہ چھ آیات پڑھتے رہنا چاہیے جتنی بے سکونی ہو اتنی زیادہ پڑھنی چاہیے بہت سکون اس میں رہتا ہے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں بیچاری پریشان ہوتی رہتی ہیں کن کن چیزوں میں اور یہ بزرگوں نے سب نے لکھا ہے کہ ان آیات میں ان کے تکرار میں اللہ نے سکون رکھا ہے چھ آیات میں سے پہلی آیت تو یہ ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے سکون کا کہ اس تابوت میں سکین تم رب تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون تھا ایک آیت تو یہ ہوئی دوسری آیت سورہ توبہ میں آتی ہے دسویں پارے میں دسویں پارے میں سورہ توبہ میں ایک آیت ہے اس کو پڑھنا چاہیے دسواں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے چھبیس چھبیس نمبر نہیں بھائی نہیں چھبیس نہیں ہے ایک منٹ ہے کیا نمبر اوہو اچھا سورہ توبہ ہی نہیں ہے تو دیکھ کہیں اور رہیں ہاں جی سور سورہ توبہ اور چھبیس نمبر آئے تھے واقعی دسواں پارک پچیسویں آیت سے آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے لقد نسر قم اللہ کی مواطن کثیرتن اور اللہ پچیسویں آیت میں سے دیکھیے اور اللہ کئی جگہ پر تمہاری مدد کر چکا ہے اے صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے وہ یوم ہنین اور ہنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی از آ جب جب تمہیں تمہیں تمہاری کثرت نے غرے میں ڈال دیا تھا پل ہم تو نے ان اور تمہاری زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی وزاقت علیہ کم اللہ تبا رحبت اور زمین وسرت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تھی سمہ ول تم مدبرین اور تم پیٹھ پھیر کے میدان جنگ سے چل پڑے اتنی تکلیف اتنی پریشانی پھر کیا ہوا ثم انزل اللہ سکینہ تو اور اللہ نے پھر سکینہ سکون کو نازل کیا اللہ رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر والمومنین اور ایمان والوں پر وہ انزل لم اللّت اور اللہ نے ایسے فرشتے نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے بب الزینہ کفرو اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو وزال کے جزا اور کافروں کی سزا یہی ہے یہ چھبیس نمبر آیت جو ہے نا سورہ توبہ کی دوسری یہ اسی سورہ توبہ میں آگے چل کے چالیس نمبر آیت دیکھیے تیسری آیت وہ ہے چالیس نمبر اللہ تنسروح اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا تو پرواہ نہیں نہ کرو فقط نصرہ اللہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا ہے اس اخرجہ اللہ دینک فرو جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا مکہ مکرمہ میں ثانی سنین دو میں سے دوسرے از و معافل غار جب یہ دونوں غار میں تھے از یقولو اور جب یہ فرما رہے تھے لے اپنے صاحب سے صاحب کا مطلب دوست ساتھی اپنے صحابی سے نا رضی اللہ عنہ اور یہ کون تھے صحابی اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہلتے ہو کر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی صحابی نہیں مانتا تو اس آیت میں اس لفظ کا انکار کرتا ہے اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے اس جپول الصاحبی جب وہ اپنے صحابی سے یہ کہہ رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا تحزن ڈر نہیں ان اللہ معنیٰ اللہ ہمارے ساتھ انض اللہ پس اللہ نے نازل کیا سکینت علیہ سکون کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اور اس کی مدد کی بے د لم ایسے لشکروں سے جسے تم دیکھ نہیں سکے وجہ کل مت الزین کفرسفلہ اور اللہ نے کافروں کی بات کو ہیٹا کر دیا اللہ نے کافروں کی بات کو مٹا دیا پست کر دیا وقلیمت اللہ ہگل اولیا اور اللہ کی بات ہمیشہ بلند رہے گی اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ تیسری آیت ہے سکون کی آیات میں سے چوتھی آیت سورہ فتح میں ہے اور سورہ فتح میں پارے میں ہے اور اڑتالیس نمبر سورت ہے فورٹی ایٹ تینوں آیات باقی اسی میں ہیں تین آیتیں اب تک ہو گئی نا باقی تینوں اسی میں ہیں سب سے پہلے دیکھیے اس کی آیت نمبر چار ہو وزی اور وہ اللہ کی ذات انضل سکینت فی قلوبل مومنین جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون کو نازل کیا <تصفح> ہر جگہ سکون کا ذکر ہے نا پچھلی تینوں آیتوں میں تھا نا چوتھی یہ دیکھ لو اس میں بھی اللہ نے سکون کو نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں لز داد ایمان ایمان ہم تاکہ جو ان کے پاس پہلے سے ایمان ہے اللہ اس ایمان میں مزید اضافہ کرے ولی اللہ جنوب سماواتی ول اور آسمانوں کے اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے فرشتے اس کا لشکر ہیں مخلوق اس کا لشکر ہے ہوائیں اس کا لشکر ہیں جب تباہ کرنا چاہتا ہے ہواؤں کو چلا دیتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے لشکر ہی تو ہیں پکان اللہ علی من حکیمہ اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے یا تو یہاں تک پڑھ لیا جائے بس اور یا پھر اس آیت کو پورا پڑھا جائے لل المومنی نولمومنات تک اس ذریعے سے اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو داخل کرے باغات میں جنات تجری من تحت تاطحل انہار جس میں دریا بہ رہے ہیں خالدین افیہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ یوکفرعان ہم سید اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے وہ کانزال کرم دلہ حفظن عظیمہ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے ایمان والوں کے ساتھ یہ ہو وہ یوتز بل منافقین اول منافقات اور اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو بل مشرقین اور مشرقات مردوں اور مشرک عورتوں کو اب نین بلہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے دیکھا خدا نے کہا کیا, کیا, کیا ان کا جرم بیان کیا ہے اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے علیہم داسو یہ برائیاں انہی پہ پلٹیں وہ غزب اللہ علیہم. اللہ کا غصہ نازیل ان پہ ولانا اللہ نے لانت کیا ان پہ وہ عدل جہنم اور اللہ نے جہنم ان کے لیے ٹھکانہ بنایا و ساعت جو بہت برا ٹھکانہ ہے یا تو یہاں تک پل لے یا وہاں تک کتنی آیات ہو گئی چار پانچویں اسی سورت کی سترہ نمبر آئے دیکھیے آپ سترہ نمبر اچھا جی ہے پندرہ ہے اٹھارہ ہے سترہ نہیں اٹھارہ ہے جی لقت رفظی اللہ عنل مومنین اور اللہ تعالی بلا شک و شبہ قسم ہے اللہ کو قد جب آ جاتا ہے نا ماضی پہ رضیہ ماضی ہے نا راضی ہوا اللہ کو قسم ہے اس کی کہ وہ راضی ہوا ان تمام ایمان والوں سے اس جب کا تخت شرا جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہاں پہ ہدیبیہ میں فالمہ معافی کو لو اللہ کو معلوم ہے اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے فنزل سکینت علیہ <عَلَيْهِم> اللہ نے ان پہ سکون نازل کیا واقعہ فتح قریبا اور اللہ نے انہیں بشارت دی کہ ان قریب یہ شہر تم فتح کرو گے وہ مغان کثیرت خزون اور بڑی کثرت سے مالغنیمت تمہیں ملے گا مقان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ بڑا غالب ہے ان چیزوں کے لیے حکمت والا پانچ آیتیں ہو گئیں اور چھٹی آیت آپ دیکھیے 26 نمبر اس جال اللہ کفروف ہی قلوبحم الحمیت جب کافروں نے اپنے دلوں میں بیجا تعصب ہمیت ان کے دلوں میں آئی ہمیت الجاہلیت ایسی ہمیت ایسی ایسی ایسی, ایسی, ایسی, ایسی, ایسی, ایسی ای یعنی زد اور ایسی ہمیت ای ای کہتے ہیں جاہل جاہلیت کا جذبہ اس میں سکینت علا رسول ہی اللہ نے سکون کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان والوں پہ نازل کیا والا اور اللہ نے انہیں جوڑ دیا تقوا کی بات کے ساتھ وہ قانو و حق کا بحا و وہ اس قابل تھے اس کے اہل تھے کہ تقوا ان کے شامل حال رہتا یا وہ اس قابل تھے اس کے اہل تھے کہ سکون پہ نازل کیا جاتا فکان اللہ الشعین علیما اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ چھ آیات ہیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی کسی طرح کی بھی بے سکون ہو گھر میں معاشرے میں کسی بھی جگہ لڑائی ہو جاتی ہے فتنا ہوتا ہے آدمی کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کئی مرتبہ ایئرپورٹ پہ ویزا میں ہزار مسائل انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں کہ اس میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے یہ چھ آیات بزرگوں نے لکھا ہے یاد کرنی چاہیے یہ جو وظیفے پوچھتے رہتے ہیں نا بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی چیزیں اللہ کے کلام سے بہتر کون سا وظیفہ تو چھ آیات میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا ہے یہ چیز